<الصلاح> <الصلاح> <الصلاح> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا سليم نبينا وامامنا وقوتنا وعلى اله وصحبه اجمعين يقول الله عز وجل في كتابه اعوذ الله الرحمن الرحيم إنما كان قول الكبنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا <تصفيق> سمعنا وأقرنا برادران اسلام بزرگوں اور عزیزوں معذد حاضری محترم خواتین پچھلے ماہ کے درس میں ہمارے معاشرے کے افراد جن غلطیوں کے منتقب ہیں اور ممکن ہے کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں اور یقینا ہمیں بھی کی کچھ احباب ان غلطیوں کے گھرنے والے ہیں تو ان غلطیوں کی اصلاح کی خاطر ہم نے آپ کے ساتھ ایک آحمان رکھا کہ معاشرے غلطیاں اور پچھلے درس میں کچھ ان غلطیوں کا ذکر ہوا جو عقیدے سے متعلق ہے ایمان سے متعلق اور طہارت جس میں وضول اور نسخ شامل ہے ان سے متعلق بھی کچھ غلطیاں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تو عقیدہ اور تہارت سے متعلق چند باتیں چند غلطیوں کا ذکر آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں ہوا تھا اور انشاءاللہ آج کی اس مبارک مجلس میں عبادات اور معاملات عبادات اور معاملات سے متعلق چند غلطیوں کا ذکر انشاءاللہ کریں گے اور واضح رہیں گے یہاں پر تمام غلطیوں کو شامل کرتا محسوس نہیں اور نہ یہ بات ہوگی لیکن عمومی طور پر جو منتشر ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں یا ہمارے دوست احباب میں یا ہمارے خاندان والوں میں تو ان میں سے جو اہم غلط غلطیاں ہیں یا زیادہ پیمانے پر پھیلی ہوئی ہیں ان غلطیوں ان شاء اللہ کریں اب آئی بھی ہم عبادات طرف آتے عبادات میں سب سے اہم ترین جو رکن ہے جو رقم عبادات عبادات میں سب سے اونچا مقام جس عبادت کو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں وہ ہے سب نماز اس زمن ہے تو بہت سارے تدیاں اور اس کا مستقل جو طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے لیے مستقف چاہیے اور عمومی طور پر صد صارین سے اور صحابہ کرام سے یہ بات کری کہ آپس میں نماز سکھاتے تعلیم مشہور حدیث جس میں اللہ تعالی دس صحابہ کے درمیان میں نماز محمد رسول اللہ شاسن جس طرح نے نماز کو سیکھا رسول اللہ شاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح کی نماز کو انہوں نے دس صحابہ کے درمیان کی ادا کیا اس مقصد سے صحابہ اس کا مشاہدہ کریں اور اس کو یہ بتنائیں کہ یہ واقعہ یہ وہی نماز ہے اسی طرح کی نماز ہے جس طرح ستا سمجھا تو اس طرح صحابہ اپنے شاگردوں کو شاگردوں کو یہ جس طرح علماء کے درمیان میں اور اہل کے درمیان میں چلتا تھا لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی مجلس میں آپ کے سامنے طریقہ کیسے ہو اس کو ہم بتائیں تاکہ ہماری نمازیں درست بہت سارے لوگ ہم سالوں سے بلکہ کوئی تیس تیس سال سے چالیس چالیس سال سے پچاس پچاس سال سے نماز ادا کر رہے ہیں لیکن یہ نماز اس طریقے نماز کے طریقے کے اندر بہت سارے ایسی خامیاں موجود ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے شارہ درست ہوگا لیکن ابھی نماز کے سلسلے میں جو عموم غلطیاں ہیں کیا تو ہمارے اپنے درمیان میں بہت سارے افراد کے درمیان پائی جا رہی ہے ان میں سے نمبر ایک نماز کا بالکل یا چھوڑ دیا نماز کوئی اہمیت نہیں بلکہ جب بھی نماز کی اہمیت اتنی زیادہ بدلائی گئی عبادت کے سلسلے میں کتنی بتائی اور نماز پہچان بدل دی ایک مسلمان کے لیے آدمی اور درمیان جو فرق ہے وہ ایک نماز پڑھنے کمنتروں کے ہاتھ بتلا نماز کو چھوڑ دیا کافر ہو گیا کفر میں پہنچ گیا تو نماز کا چھوڑ دینا انسان کو کفر میں کر جب کسی بھی, بھی چھوڑنے پر حمل کے تو, تو نہیں لگتا ہے انکار اچھی جو انسان انکار کرتا ہے کسی رکھ کا اس کے انکار کی وجہ سے کفر میں پہنچتا ہے لیکن یہاں مسئلہ انکار تو نہیں ہے چھوڑ دینا صرف نہیں ہے، ہے، ہے، ہے، ہے، ہے، ہے، ہے، ہے، یہ نماز کے لیے کتنے لوگ استحق مارو ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ بیان کرتے ہیں نماز پر کتنے لوگ دعوت دیتے؟, دیتے نماز کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ثابت وقت ملا پڑھی تو چھوڑ دی ٹی وی پہ چھوڑ دی میچ ہیں چھوڑ دی کوئی مسئلہ جب وقت مل گیا اللہ کو یاد مشغول ہے بزی ہے ابھی اللہ کے وقت یہ ہے جبکہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ اتنی زیادہ اسلام کے اندر گئی کہ منازین تک جو ہےگ بڑکی ہوگی آپ کو سلمان بتا رہے تھے اور اندر میں اسلام اور اللہ اس کے اصول کے دشمن تھے ان کی دشمنی کی وجہ سے ان کے نفاذ کی وجہ سے جو ذر اسلام اور علیہ کو پہنچتا ہے اس کے اللہ عمل سے سخت نہیں لگتا اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے آپ کو زہریتوں اور مسلمانوں کے اندر شامل کرنے کے لیے نماز میں صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ سے مسلمانہ لگائے کا پھر گھر بڑا دینا اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرنے کے لیے حاضروں کے تھن کیونکہ صحابہ کے درمیان یہ ابوی بات مفہوم تھی نش تھی کہ جو نماز پڑھتا ہے ہمارے ساتھ میں مسلمان جو ہماری جماعت میں حاضر ہوتا ہے ہماری مسجد میں حاضر ہوتا ہے مسلمان تو میرے دوست دوست اس بات کی ہے تو ہم نماز کی اہمیت سمجھیں اور نماز کی سیدھی حالت میں معاف نہیں بھی حالت میں ایک مرد کے تھری عورتوں کو چھوڑ کر باقی عمومی حالات میں نماز حالات جب انسان سو جانا جب تک نٹھے اس उस تک کرے ماف جیسے وہ کیوں نمبر دو سے نماز معاف ہے انسان بے ہوش ہو چلا ہے ہوش ہو یا اس کی بے ہوشی ہو یا مستقل بے ہوشی ہو ہوگی دونوں میں چلا گئے اللہ میں جو یا ایک پاگل ہو گئے اکڑ چلی گئی یا اتنا برا ہو گیا اتنا برا ہو گیا کہ اس کے پاس اللہ میں کوئی چیز نہیں رہے گی چیزیں نہیں سمجھ پاتا اصل کام نہیں کر رہے بڑھاپے بڑھاپے بھی اب ایسے آپ نے شریعت کی شریعت کی جو احکام اس سے معلوم یا پھر بلو کی حالت سے پہلے کا جہاں سے شریعت کے احکام اس پر لاؤ مل صورتیں اس کے علاوہ کا اگر رہے تو اپنے گیان چوتی کوئی صورت نہیں کہ آپ کو نماز مان آج ہی سال تک نماز کی پڑھتی آ سکتی اور اسی وجہ سے رسوم اللہ آج وقت تک بھی آپ نماز کی فکر کرتے رہے نماز کے لیے حاضر ہوتے رہے اور صحابہ کو جو آج کی وصیت ہے آپ نے شان بنوائی ان میں سے آج کی کیا تھی سواب سلا نماز پڑھا چھو نماز اللہ کی پروشن اور تمہارے تحت اللہ نے جن مدوں کو کیا غلام نے جو رنگی ہے بہتر شروع نہ احباب اور بخوق اللہ تو کی آخر آخری وسیع پیچھا نمبر دو نماز کو پڑھ رہیں لیکن اس کے وقت پر नमाज खजा अपनी मर्जी ऑफिस जाए अकेले गए अब चुका ऑफिस आफ में टाइम नहीं मिला अब जोहर भी असर भी मगरबीशा भी सब सोने से पहले पढ़ लेंगे फजर तो मशाला बहुत जरूर होते हैं चारख की नमाज पढ़ चारख की पाबंदी जहर असर मगरीबीशा पढ़ लेता लेकिन फजर हमारे नहीं है पढ़ते भी है तो अपने अपनी मर्जी से بجے آپ نے آفس جانا ہے سات بجے اٹھ کے دے دیکھ لیجیے ہاں کبھی آپ نہیں پائے کوشش تھی اٹھنے کا ارادہ تھا لیکن نہیں اٹھ پائے ان شاء اللہ آپ نہ اٹھنے کے باوجود کے پاس معذور ہوں گے آپ کا جگہ ملے گا اٹھنے کی نیت کوشش بھی تھی نہیں اٹھ پائے انسان رسول اٹھا سکتے سارا کام آگے سفر میں سفر سے واپس ہو رہی راستے میں بلا آپ نے پڑا رات ہو چکی تم جاگتے اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب نماز کا ہو جائے تو ہمیں اٹھا. اب بلال بھی جاگتے ہیں دن بھر کے چلے ہوئے دن بھر سفر جاری تا. फिर उसके बाद टेक लगा के जगह जो बैठे रहे आंख लग गई आंख ऐसी लगी कि फजर का वक्त भी निकल गया सूरज न सूरज रूप सूरज की किरण मोहम्मद रसुल्लास के, के चेहरे पर जब गिरी तो रसुल्लास आसन की आंख अचानक देखा सूरज परेशान रसुल्लासम بلال آواز ہے بلال بلال ابھی ایک لگائے سو رہے بلال اٹھو یہ تم نے کیا مرمت سدا ہوتی بلال نے کہا کہ یار رسول اللہ کوشش تو میری یہی تھی کہ میں جاگتا لیکن جس زان نے مجھے بھی سنا دیا شاست اٹھاؤ جگاؤ اور شیطان غالب جگہ کو چھوڑو اور سب نے وزور کیا اور رسول اللہ سب نے نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز اٹھایا تو رسول رسول تو جس کی جانتے پوچھتے نہیں وقت پر ادا کرنے کی کوشش نہیں لیکن اٹھ نہیں پائے نیت کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے یا کسی ایسی مشغولیت کی وجہ سے وہ وقت ادا نہیں کر پائے تو جیسے ہی وہ فرصت میں آ جائے یا اٹھ جائے معاف نہیں چھونا تو اس کے وقت پر ادا کرنا اور نمبر تین لوگ نماز ادا کرتے تھے مرد ادا کرتے تھے جماعت کی اہمیت تھی کبھی کبھی جماعت چھوٹ جائیں کوئی ہاں لیکن امدن جماعت چھوڑتے چلے جائیں جماعت کی کوئی اہمیت نہ رہے یہ بہت بڑا خطرہ میں نے ابھی آفسوں نے اس کا ذکر کیا کہ مولا فکین بھی جماعت کہا دے ہیں منافقین کیوں؟ اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے نکالتے کیونکہ پہچان اب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں پڑھتے کس کو پتہ آپ کو پتہ لیکن حبوں. کس پہ لگایا گیا آپ کے اندر آبادی آباد آپ کا جو ظاہری عمل ہے سب کے سامنے جو عمل کیا جا رہا ہے تو آپ جماعت میں حاضر نہ ہونا اپنے گھر کے اندر پڑھ لینا اگر اسلامی حکومت ہو تو پھر یا تو آپ سے کہیں گی کہ بھائی آپ جماعت میں حاضر ہو یا پھر جماعت میں آپ حاضر نہیں ہو رہے ہیں تو پھر ہم پر دفعہ آپ کا خطبہ لگایا مناظر اسی وجہ سے محمد رسول شاہ نرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے میں حاضر نہیں ہوتے میں میرے چلے کسی بھی بابت کے لیے پہلوں اور میں لوگوں کو لے کے جاؤں جن کے ساتھ لکڑیوں کے گٹھے ہوں, ہوں لکڑیا اور ان لوگوں کے گھروں کو ان کے رہتے ہوئے گھروں کے اندر یہ خدشہ نہ ہو اگر مجھے یہ خدشہ نہیں ہوتا ان گھروں کے اندر عورتیں ہیں ان پر جماعت گھروں کے اندر بچے ہیں اور نماز کرتے ہیں اب ایسے لوگ اگر موجود نہ ہوں تو ضرور میں کام ہاں کرتے کتنی حد تک اپنے آپ نے لہٰذا جماعت کی پابندی مرد کے لیے جہاں تک اوپر ہو سکے وہ کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ ماہ پتا کرے نمبر چار بہت طرح نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز وہ نماز نہیں جو محمد رسول اللہ سکھلائی آپ نے شان میں فرد کما ایک دوسرے کیفت دی تو اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھوں رسول اللہ نماز پڑھ کر بلکہ نماز آپ نے ایسے عجیب انداز سے آ نے پڑھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تشریف کمانا مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ ممبر پر چڑھے نماز کا وقت ہوا تو آپ ممبر پر تشریف لیں گے ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز کی تعریف دینے کے لیے ممبر پر کافی تقریب مانگے صحابہ دیکھیے رسول اللہ, علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تقریب مانیں گے کیسے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھتے قیام کیسے رکو ممبر کی جگہ نہیں تو آپ سجا کرتے جب پھر قیام کا وقت آیا تو پھر آپ ممبر پر سجدے. تو نماز کی تعلیم اس طرح سامنا اور نماز کی تعلیم کے لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مجیزہ دیا خاص منڈیزا کسی اور بتایا کیا مجیزہ نماز کی حالت میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک ویو بھی عام ہوتی تھی ہمارا دیکھا رسول اللہ حالات کے سامنے دیکھا کرتے تھے لیکن نماز کی حالت میں رسول اللہ ایک مجیزہ نے عطا یہ نماز کی حالت میں آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں کیوں امت کی نماز کی اسلاح ہو جائے صحابہ کی نماز درست ہو جائے کون کیسے پڑھ رہے ہیں جہاں کوئی صاحب کی غلطی کرتے تو آپ فرماتے ہیں کہ تم نے اس استفاع دیا یہ غلطی اس کا صحیح طریقہ یہ اس لیے کہ نماز ہی وہ ایسی عبادت ہے جو مخلوق اور خالق کے درمیان میں کریکشن اگر اس کریکشن میں خرابی اگر آ گئی تو خرابی یہ درست ہو سوچے جہاں اس میں درستگی آ گئی تو پھر اس کے درست آماز میں دوسرے چلی جائے تو محمد رسول اللہ جس طرح نماز اٹھا رہی اور صحابہ بھی اسی طرح اپنے نماز کو نماز پتار کرتے ہیں اور آج ہمارے نمازیں ہیں بہت سارے نماز پڑھتے ہیں ممبل مسجد کھلی رہی لیکن کتنے لوگوں کی نمازیں سیکھی رسول اللہ شاہ اپناتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں حاضر ہوتے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں سب کھڑے ہوئے سب کے اندر सबकी नमाजें वही है सब वही चार उशा पड़े पढ़े लेकिन जब वापस जब लौटते तो अल्लाह के, के नमाज आदि अबूल है किसी की नमाज वन थर्ड मबूल है किसी की नमाज वन फोर्थ कबूल है किसी की नमाज खुश है और किसी की नमाज उसी के खूबे बेमारी امام وہی مختلف وہی وہی چار ہٹا وہی تکبیر تعلیم سے شروع ہوئے وہی سلام میں اختتام ہوا وہی رخ کو وہی فرض کیا ہوا سب دو چیزوں میں سب دو چیزوں میں ایک اخلاص اخلاقی اب اللہ کے لیے حاضر ہوئے اللہ کا فرض اللہ کی طرف سے فرض سمجھ کر اللہ ذکر کر خشیت کے ساتھ دشوں کے ساتھ حاضر ہوئے یا بس, بس ایسی روٹین کے نماز عادت عادت پہ حاضر ہو گیا یا کہ معاشرہ یا کہ حیا والے پکڑ لیں گے اس کے لیے حاضر ہو گیا نیتوں کا فرض نیتوں کے لباس نماز حاصل ہو گئی نمبر دو کیسیت کی نماز نماز آپ نے کس طرح پڑھی کس کیفیت کے ساتھ پڑھی کس طریقے پر پڑھی کوئی اپنے خاندان کی نماز پڑھتا ہے کوئی اپنے پیر کی طریقے پر نماز پڑھتا ہے کوئی اپنے مسلق کی نماز پڑھتا ہے کوئی اپنے امام کی نماز پڑھتا ہے کوئی ہمارے امام ایسے ہی پڑھے ہمارے مسلق کے اندر ایسے ہی ہمارے جو ہے پیر صاحب ایسے تعلیم تعریف کی ہے ہمارے استاد ایسے ہی بتائے تھے یہ فکر نہیں ہوتی جی کہ نماز وہ عبادت محمد پڑھ کر السلام رسول اللہ تعلیم دینے حاضر ہو گئی اور ایک دن نہیں دو دن دو دن پانچ وقت کی نماز آپ نے پڑھ کر بتایا رسوم اللہ پیچھے آپ نے نماز پڑھائی دن میں اول وقت میں نماز ادائی اور دوسرے دن آپ نے آخری وقت میں نماز کا وقت ختم ہوتا ہے پہلے دن میں ظہر کا جیسے گواز ہوا ظہر کی نماز دوسرے دن جیسے ہی اثر کی نماز کا مقصد ہونے کے قریب ہوا لاہور کا مطلب ختم ہو رہا ہے اس وقت ادا کیماز ادا کی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی دو کے درمیان نماز ہے نماز کا شروع کا وقت نماز کا وقت. طریقہ بھی بدل وقت بھی بدلایا کئی بھی بتلایا. اور یہی وہ چیز ہے جب انسان اس میں ان دو باتوں کا خیال نہ کریں یا جو آدمی جتنا ان دو باتوں کا خیال کرتا اسی کے لحاظ سے نماز کی خبر تو لہذا ہماری نمازوں کے اندر ہم کوشش اس بات کریں کہ نماز کی صحیح تعلیم ہم حاصل کریں اور محمد و تصویرہ دیکھیں کہ ہمارے باپ کیسے پڑھتے تھے ہمارے دادا کیسے پڑھتے تھے یا ہمارے امام نے کیسے پڑھا یا کہ ہمارے مسلک کے اندر کیا تعلیم دے گی میرے دوستوں کو یہ چیزیں آپ کی خوشی جاری گی بلکہ جس بات کا آپ حکم ہے میرے محمد وسلم نے جس طرح تعلیم دی جس طرح آپ نے ذکر آیا اس طرح کی نماز ہماری ہو جائے تاکہ اللہ کے نام قابل ہو نمبر چھ نمبر پانچ نماز کے اندر بہت سارے نماز کرتے ہیں لیکن نماز کے اندر کچھ خوشبو خوش نہیں چارا کام دوست کے ساتھ اے اے نماز دو منٹ ابھی دو منٹ میں گھسے گویا بوجھ اس بوجھ کو تعلق نا صحیح نہ عما صحیح نہ سجتے کی کے درمیان در میں اضمین سے بیٹھنا رسول اللہ صاحب کے پاس ایک صاحبیہ اس وقت شیخ بیٹھے ایک صاحبیہ دادا ہے السلام نماز السلام علیکم نماز نماز نماز آ आपने फ जाओ फिर से नमाजी फरिंदा क्या वापस जाओ और फिर से नमाज अदा करो इसलिए तुमने नमाज नहीं पढ़ी फिर अदा किसान नमाज पढ़ी आपने फर्मा तुमने नमाज नहीं पढ़ा अब फिर जाते फिर वही नमाज अदा कर फिर आके अदा करते फिर भेजते फिर नमाज इसमें अंदा कर वापस करते जाओ جو غلطی جو تھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتی کیا درمیان کے بعد دوسرا تیار رکو کے بعد پھر سے फिर उसके बाद फिर सज्जा संजय के फिर बैठना फिर उसके बाद फिर संजदा फिर उठना अब इनके दरमियान इतमान नहीं था जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी एक के बाद दी गए करते चले गए फरमाया जब तक तुम वो <coughs> करो तो उसके बाद ऐसे खड़े हो जाओ तुम्हारा हर हाजू फिर अपनी जगह वापस आ जाओ सज्जा करो संजा करने का ऐसे बैठो फिर तुम्हारा हर हाजू फिर वापस हो जाए تحادر ارکان اسی وجہ سے بنیاد پر کو ادا کرنا یہ نماز, درمیان رکن اس لیے نماز, نماز یہ نہیں پڑھی یہ اللہ کے اس نے کروا دیا تو لہٰذا نماز کے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا بچے لباس بعض لوگوں کا نماز کے لحاظ بالکل نماز کے اندر جاتے ہیں تو پیچھے سے پورا جو پورا پورا پکچر خود کی نماز کے خراب دوسرے نماز نہیں اتنے باریک کپڑے کے اندر سے سطر نظر آئے اتنے اتنگ لباس کے سطر کی پوری شکل نظر آئے یہ وہ لباس ہے جس نماز کو بولنی اور بسر نماز کے پاس نماز باطل ہے ایسے لباس کے ساتھ ہے تو لہٰذا نماز کے لیے دھیرے دھاڑے ٹکڑے ہوں پاک و صاف ہوں اور ہر قسم کی گندگی اور نجازت سے پاک ہوں نمبر سات ہمارے پاس بہت ساری خواتین نماز پڑھتی ہیں لیکن وہ نماز ان کے درمیان میں یہ اعتخاب عام ہے کہ مردوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے یہ منہ بھی تو تمہارے من کے اندر جبکہ رسول اللہ سلم ہے کہ رسول اللہ سلم ہم خواتین کو بھی اسی طرح کی نماز کی تعلیم دیتے تھے جس طرح آپ مردوں کو تعلیم دیا کیا نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں عبادات کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے جو روزہ آپ رکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی گھر والی بھی فرقی ہے کوئی فرق اور نہیں اور قرآن پڑھنے کا, لگے، کا لگے؟ طریقہ آپ کا الگ ہے خواتین کا الگ ہے زکات کا طریقہ آپ کا الگ ہے آپ کے خاتون کا الگ ہے حج کا طریقہ آپ کا الگ ہے خاتون کا الگ بعض مسائل کے اندر ممکن بعض مسائل حج اور لیکن عموم کے طور پر نماز کی جو تعلیم شریعت سے جو دی گئی ہے محمد رسول جو ثابت ہے مردوں کے لیے بھی وہی ہے اور کوئی فرق نہیں اور نماز آخر اور فرق کوئی دس ذکر کر رہا ہے کوئی ذکر کر, کر رہا ہے کوئی سبوت نہیں پتہ نہیں سے سکتے کوئی دلی نہیں صاحبیاں اسی طرح نماز ادا کرتی ہیں جس طرح صاحب ادا کرتی ہیں کسی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کی نماز الگ ہے اور خاتون کی نماز الگ ہے تو لہٰذا دونوں کے نمازوں کے طریقے میں شریعت کے کوئی فرق نہیں رکھا کہ ہاں سطر میں لباس میں فرق ہے لیکن طریقے نماز نماز ادا کرنے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں تو نمبر آٹھ عورتوں کے لیے نماز کا جو لباس یہ سطر اس پر بھی خواتین نہیں ہوتی وہ یہ عام کے کپڑوں میں اسے نماز پہ پڑھ بھی جاتی جبکہ نماز کی حالت میں صرف چہرہ اور یہ دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ, ہاتھ, ہاتھ یہ کھلے باقی پورا سطر پورا جسم یہ نماز کے حالت میں یہاں تک کہ قدم بھی بہت ساری خواتین ہمارے ادا کرتی ہیں لیکن قدم کھلے رہتی ہیں رسول اللہ قدم تو قدم بھی بھی نمبر نو نماز پڑھتے ہیں لوگ لیکن سوریہ پاکھیا گانے سوریہ پاخیا نہیں ہمارے لوگوں کے اندر نماز ختم ہونے کے بعد نماز الفا دیہات سوریہ پاکھیا وہاں پڑھتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد جبکہ حکم کیا ہے نماز کے اندر فاتحہ کو آپ پڑھیں اور آپ نے ممائے کہ اشادی کی طرف اس آدمی کے نماز جو گے فاتحہ نہ پڑھیں اب اس میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ کے مہیں, امام کے جراث کو شرم رہیں امام پڑھنا جہری اب اس میں دو طریقے یا تو آپ امام کے ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں فاتحہ یا آپ اپنے دل میں ادا کرتے دلی دل پہ نماز ہے ایسے امام ختم کر چکا ہے پاتے فاتحہ کو آپ اس صورت میں لازم ہیں کہ آپ اپنے کیونکہ رسول اللہ تعلیم ہی نہیں اور نہ پڑھنے کی ضرورت نہ نماز ناقص تو لہٰذا سر فاتحا بہت سارے لوگوں کی نمازوں کے اندر موجود نہیں جس کی وجہ سے ان کی نمازیں کئی سالوں سے بڑھ رہی ہے نماز نافذ اور اس کا شعور بھی نہیں کہ ہماری نماز ناقص تو لہٰذا اس چیز کے اندر سامنے رکھیں نمبر دس کچھ لوگ نماز کی حالت میں خاص طور پر جب تکبیر کہتے ہیں تقریر تحلیمہ ہو یا جانے کی تکبیر ہو تو اپنے اپنی آنکھوں کو آسمان کر اٹھاتے اللہ سر اوپر اٹھاتے نظروں پر رکھتے بسرف اللہ منع کیا اور اس میں آپ نے تنبیح بھی کی اور نمبر گیارہ کہ بازو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی حالت میں اپنی آنکھوں کو بند رکھ آنکھ بند نماز آنکھیں بند بعض روایات میں آپ نماز کی حالت میں آنکھوں کو بند کرنے سے منائی جاتے ہیں علماء نے اجازت دی کہ آنکھ کے بند کرنے سے خدو ترکیز جی زیادہ آپ کو مل رہا ہے تو اس صورت میں اس بات کی اجازت علماء دی کہ آپ اس میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور مجموعی ہی حالت میں نماز کی حالت میں آپ آنکھوں کو بند نہ کریں نمبر بارہ قیام کی حالت میں ہاتھوں کو جو رکھنا بہت سارے لوگ کچھ لوگ ایسے جو ہاتھ باندھتے اپنے آپ کے امام کی مالک کیا. جبکہ نے مہدہ کے اندر ہاتھ کو باندھنے کے لیے اور اس کو بالکل اپنے آپ کو مالک ہی کہتے نہیں اپنے امام کی بات نہیں نہیں اسی طرح ہمارے اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگ کے نیچے ہاتھ باندھتے اور سمجھتے ہیں کہ سنت جبکہ ناف کے نیچے باندھنے کی جو روایتیں ہیں کوئی روایت صحیح نہیں محسوس کے پاس کوئی روایت صحیح جو صحیح روایت ہے وہ, وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت ہے جو صحیح مسئلے والی روایت ہے ہاتھ باندھنے والی جتنی روایت ہیں میں سب سے صحیح ترین روایت یہ سینے پر ہاتھ باندھنے ہے اور سینے پر ہاتھ باندھنے کے کی بعد کیا سمجھتے ہیں بالکل حلق تک اس طرح بالکل تھوڑی بھی نیچے ادھر ہاتھ سینے کے اوپر یہ بھی ثابت حالت سب سینے کے اوپر تو لہذا ہاتھ کا باندھنا یہ بھی جو سنت کا جو ثابت طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے اور ناز کی حالت کے بعد لوگ جب سجدہ کرتے ہیں تو دونوں پیر کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں انگلیاں لگی کی نہیں کی یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں نشان فرمایا ساتھ ہاں زمین پر ٹکی رہی کون سی کون سی آپ کے یہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں دونوں پیر کی انگلیاں اور دور گھٹنے چھ ہو گئے اور پیشانی اور ناک نا کو یہ ایک ہی شمار کیا گیا کہ کیونکہ چہرے میں داخل ہیں ان میں سے کوئی چیز لگن لگی نہ رہے سستے میں تو سجتا مکمل نہیں اگر سجتا مکمل نہیں جب نماز وہ بھی مکمل نمبر چودہ تکبیر تحریمات کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مقامات پر ہاتھ کو جس طرح تقبیر تحریمہ میں اسی طرح آپ نے تین اور ہاتھ اٹھایا اور پھر رکو میں رکو سے اٹھتے ہوئے اٹھنے کے بعد جب آپ کی حالت میں واپس پہنچے تھے وہاں جو تقبیر تکبیر تحریمہ کی طرح آپ نے ہاتھوں تیسرا موقع دوسری رکاوٹ میں نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے نہیں کہا اس وجہ سے ہم چھوڑ رکھے ہیں جو محمد ہے اس کا کوئی اکار کسی نے نہیں کیا اور بات ہے کہ آئے پندرہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے نماز کی حالت نماز کی حالت اپنے میں اپنے انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے نہیں رکھنا ہے یہ نماز کی تعلیم جب شروع میں دی گئی تو اس وقت رکوع کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی کنڈیوں کے درمیان میں اس طرح جوڑ دینا یہ موجود تھا اس طریقہ جب وسلم بعد میں بھی اس کو کیا رسول صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شروع کی حالت میں جماعت کا جو شروع کا جو طریقہ تھا اس میں آپ نے اس کو باقی رکھا پھر بعد میں جب طریقہ جو فائنل ہوا تو اس میں جو آپ نے فرمایا گیا دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے بیٹھنا یا چھماس کے حالت میں استفاع کرنا یہ سولہ خواتین کا مسجد میں آنا اس کی اجازت دی گئی اللہ اللہ کے نونیوں میں اللہ کی منتریوں کو اللہ کے گھروں کو اللہ کے گھروں سے نہ رکو لیکن ساتھ بھی یہ بتایا گیا کہ جب خواتین مسجد کے لیے آئیں تو کیسے آئے اختیار نہ کریں ایسی خوشبو نہ لگائیں جو خوشوں کو محسوس ہو ایک ایک خاتون مسجد کے لیے آ رہی تھی اللہ دیکھا کہ جب بجلی قریب سے تو خوشبو پھیل خوشبو محسوس ہو رہی آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مسجد کہاں جا رہی باقی مسجد جا رہی باقی واپس کرنے فرمائی واپس کر چلی گیا اس سے تو مسجدوں کو جہاں سکولت ہو جہاں جگہ رکھی گئی ہو خواتین کے لیے وہاں پر خواتین مسجد میں نماز ادا کریں لیکن بغیر زینت کی اور بغیر خوشبو کے وہ مسجد میں تشریف لائے اور آخری بات نماز کے سلسلے میں ہے وہی کہ نماز کی حالت میں بہت ہی کم لوگ دعا کرتی ہے جبکہ نماز کا مطلب ہی دعا خوات کا مطلب کیا سوا کے کی مطلب کیا ہے دعا نماز شروع سے لے کر آخر تک دعا ہی دعا رسول اللہ بات قوم اکبر. تقبیر باندھے تھے آپ دعائیں شروع کریں دعا دعا, دعا سطح جو ہم پڑھتے شامل ہے لیکن اس کے سنا ہی نہیں اور بھی رسول اللہ سلم مخصوص کی دعائیں بادشاہ سے پہلے کرتے ہیں سجدے میں دعائیں فائدے میں جب آپ بیٹھتے تو شمود کے بعد غروج ابراہیم کے بعد دعائیں دعائیں دعائ ماسول کے نام پر جو ہمیں ایک دعا پڑھ لیتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں دعاؤں کی سمولیت کے وقت آپ نے بتلایا کہ سجدے کی حالت میں اور سلام کے پھیرنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ دعائیں مانگو زیادہ زیادہ مانگو صحابہ نے کہا جب رسول اللہ نے نشا فرمایا کہ آپ کی بہت ساج ہے کی حالت میں سب سے زیادہ بندہ رب کے دعا سے کرو صحابہ نے فرمایا کہ ہم بہت ہی مانگی اللہ کے بہت زیادہ دینے والی ہم کو پتا بھی نہیں مانگ. ہم کو اندازہ بھی نہیں یہ نماز کی حالت اللہ کے ساتھ ایکشن ہے براہ راست لائن ہے پوری دنیا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے ہوئے ہیں جڑا ہوا سے جڑا ہوا ہے اب ایسی حالت میں اللہ سے براہ راست کا کرتا جڑا ہوا ہے رب کریم آپ پر مہربان اب ایسی حالت میں جو چاہتا ہے کہ آپ اسے مانگیں آپ نہیں مانتے السلام علیکم السلام علیکم اللہ اب ہو گئے نماز ہو گئی عبادت سے باہر ہو گئے ہاں لمبی لمبی دعائیں گے تو نماز کی حالت دعا مانگنا میرے دوستوں یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے بلکہ جو بہت سارے لوگ منع کرتے ہیں. یہ تاجر کی بات. نماز نہیں ہوئی تو آپ بہت سارا نماز نہیں مانگنا نماز مانگ بات ہو جائے گا اللہ کی بات نماز کیسے بات کس سے مانگ رہے ہیں رب سے مانگ رہے ہیں؟ کس کی زبان میں مانگ رہے ہیں اس کی اپنی زبان میں مانگ رہے جس کی زبان, زبان ایسے کچھ اس نے پیدا جو زبان آپ کو بات کی اس زبان سے آپ اپنے سے مانگ رہے ہیں بات کروں کیا مسئلہ جہاں آپ کو اثرات پڑھنا ہے جہاں آپ کو چراس کرنا ہے جہاں ہے وہاں پر اسے عربی زبان پہ پڑھنا ہے کیونکہ سکھلائی سبحانا جگہ میرا وقت بہت پاک ہے بہت بلند ہے طریقے سے تصویر تسبیحات کی ایک تصویر پڑے نہیں چلے لیکن جہاں رسم نے آپ کو دعا ماننے کا حقوق دیا دو مقامات سجدے کی حالت میں اور تشدد کے بعد سلام کرنے سے پہلے یہ دو حالت دعا کی قبولیت کا استجاع شاہ فرمایا کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگو اور وہ او او او موقع ایسا موقع ہے کہ آپ کی دعائیں اللہ قبول کر لہٰذا اس وقت کی دعاؤں کو ہم سمجھیں اور نمازوں میں اختیار کریں جمعے سے متعلق کچھ باتیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں فہری بھی ہوئی جمعے کے لیے بعض لوگ خاص روزہ رکھتے ہیں جمعے کا مسئلہ جبکہ رسول اللہ رسوم ہے جمعے کو اکیلا روزہ رکھنے سے آپ نے ماتا ہے اگر روزہ رکھنا ہے تو جمعہ رکھنا جمعرات جمع اکیلا جمعے کا مزہ رات بعض لوگ جمعرات کی شام جمعے کی رات خصوصی عبادت کرتے خصوصی نمازیں پڑھتی کوئی جمعے کی رات آج خاص نماز رسول اللہ نے جمعے کی رات کے لیے کوئی خاص نماز نہیں پڑی تو اس, اس کے لیے آپ خاص کر رات کو آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی جاتے پیدا نہیں اپنے طور سے آپ نے ایک, ایک, ایک رات کو خاص کر دیا اور یہ سمجھ کر کے اس رات میں اہمیت زیادہ ہے یا تعظیم زیادہ ہے یا ذواب زیادہ ہے تو لہذا رسول اللہ کو منع کیا مسلم تحریر کی جمعے کے وقت میں خطبے کے دوران بات کی جائے کوئی بھی بات یا پھر کوئی انسان بات کر رہا ہے آپ کے بازو میں بیٹھتا دو آپ کی باتیں آپ ارے چپرو بھائی خود با آپ اس کو منا کرنا آپ کے جمعے کے سواب کچھ کرنے آپ خاموشی سے دلوقت. کوئی حرکت نہ کرنے. کوئی بھی نبو حرکت اگر آپ کریں ہمارے لگا فلا جمع طلبا اس نے کوئی نبو حرکت کی اس کو جمعے کا سواب نہیں ملا جمعے کی لوگ خاص سنت پڑھتے ہیں کب خطبے سے پہلے زبر کی طرح ادا کرتے ہیں زبر کی نماز سے پہلے دو رکا دے چارکا ثابت اسی طرح جمعے کے لیے بھی سمجھتے ہیں جبکہ جمعے کی سنتیں جمعہ کے بعد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پڑی کے بیچار آپ اور مسجد میں اگر آپ پڑھتے تھے تو چار پڑھتے تھے گھر جا کر پڑھتے یہ جمعہ کے بعد لیکن جمعہ سے پہلے آپ نے پریشن خراب نہیں کر پائے گا صرف تحید نصیح ہے بس اور خصوصیت کے ساتھ جو اب آپ اندر آ گئے دو رکعت آپ نے تحید مسجد پڑھنی بیٹھ پڑھ گئی پھر اس کے بعد ادا ہو رہی ہے تو ادا ہونے کے بعد لوگ اٹھ کر سنت ادا کرتے ہیں خاص کر حل میں آپ دیکھیے اور آپ مسائل ایک چیز عذاب کے بعد سنت کی نیت سے دو رکھا دے چار اکڑ ادا کرتے ہیں تو جمعے کی سنت قبل مطلب جمعے کی جمعے کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں صرف سنت اگر ہے تو یہ سنتا اور بعض وہ کیا کرتے ہیں جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں ادا کرنے کے بعد चार अखात गोहर की होनी चाहिए तो वह चार प्रकार जुमा पड़ने के बाद उसे अदा कर देगा ये भी क्योंकि जुमा जुमा, जुमा जोर नहीं बाद लोग जुमे के लिए पहुंचते हैं आखिरी रखा तक का होती है अगर आपको रुकू मिल गया तो मिल गया जुमा मिल गया रुको नहीं मिला آپ پہنچے فائدے میں یا پہنچے دوسری رکار کے سجدے میں آپ کو جمع نہیں ملی اب آپ وہاں دوڑکات کو پیدا نہیں کریں بلکہ زہر کے اعتبار سے چار رات آپ کو ادا کرنی اس لیے کہ آپ کو پرکاش نہیں پر مل جاتی تو پھر آپ کو جمع نہیں بال لوگ جمعے کے اندر جب خطبہ ہوتا ہے ہمارے خطوں کا ہم نے دیکھا ہوا یہ ہم لوگ کرتے ہیں پہلے خطبے میں تقبیر بات بھی بیٹھتے ہیں دوسرے خطبے میں دونوں ہاتھ اپنے کٹروں پر رکھ کر فائدے کی طرف بیٹھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ دو رکھا امام کے ساتھ ہم پڑیں گے اور یہ دو رکھاط کے بدلے میں دو خطبے ہیں خطبے میں خیال ہو گیا دوسرے خطبے میں فائدہ ہو گیا چڑھ یہ پتا نہیں کو یہ صرف اشتہار کی نماز, کا نماز ہے. اپنے طور پر گھڑی ہوئی نماز خود خطبہ وہ نماز نہیں وہ نماز نہ, نہ, نہ کا بدل ہے. یہ لوگوں کی اپنے اتحادات ہیں اس لیے ثابت نہیں ہے آپ کسی بھی طرح بیٹھے خطبے کے اندر لیکن جو شخص ہے وہ شخص کیا ہے کہ آپ کے کان لگے ہوں امام کی طرف اور آپ کوئی بھی غلط حرکت یا لمبوں حرکت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں خطبے کے دوران نمبر چار جمعے کے خطبے کے دوران کچھ لوگ بسی میں داخل ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خطبہ چل رہا ہے اس وجہ سے کوئی نماز نہ پڑھی جائے بیٹھ جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسجد کا حکم دیا چاہے امام خطبہ کے نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی اندر داخل اور بیٹھنے لگے تو رسول اللہ خطبہ اللہ دیتے ہوئے خطبے کو روکا اور ان کا ان کو بکا کر کہا کیا فلاں قوم فصل دی ایفنا کچھ ہو اور نماز نماز پوٹو یہ تحریر المسجد ہے مسجد کی سلامی ہے مسجد کا حق ہے یہ حق ادا کرے بغیر کوئی انسان نماز مسجد میں نہ بیٹھے چاہے وہ خطبے کے دوران ہی کرنا مسجد میں داخل ہوا ہو اور نمبر پانچ جمعے کے بعد وہ خصوصی تو نفٹ پڑتے یہ بھی ثابت نہیں ہے آپ جتنے چاہیں پڑھیں الگ بات لیکن اگر آپ روٹین بنا رہے ہیں کہ ہر جمعے کے بعد دو رکھا دو دو, دو, دو نفیب پڑ رہے ہیں یا چار نفیق پڑھ رہے ہیں اگر آپ خصوصیت کے ساتھ اس نفیب کے ادائیگی آپ کر رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں زکات کے سلسلے میں بہت سارے لوگ زکات کیا سمجھتے ہیں اسے رمضان میں فرض ہوتا اور رمضان میں جو زکات ادا کرنے کوشش جبکہ ان کی زکات کے طور رجب میں فرض ہوگی شام میں فرض ہوگی اور اب انتظار انضاء کریں تو یہ جتنا ڈیوریشن آپ جو انتظار کا لگا رہے ہیں یہ وقت جو ہے آپ فرضیت میں کوتاہی کا وقت ہے آپ اس لیے کہ فرض ہو گئی ایک ماہ پہلے دو ماہ پہرے زکا کا تعلق مذہب سے نہیں زکات کا تعلق سال سے جب سے آپ کے پاس رومان آیا وقت سے جب سال ختم ہوا تب سکاتا آپ کو نکالنا ہاں اگر آپ کسی خاص آدمی کو دینا چاہتے ہیں حیدرآباد میں یا کہیں کسی اور مقام پر ہیں اس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکاط ان کو پہنچا اور پھر لوگ جب تک پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس اماؤنٹ کو آپ الگ اٹھا کر کی ایک الگ چک بنا کہ اتنا اماؤنٹ زکات کا ہے فرانچنا ہے یہ ہمارا مال تاکہ آپ کی بھی بچے اس میں سے خرچ نہ کریں یا گلا نہ کریں آپ چلے گئے اور وہ مال مکس ہو گیا نہیں معلوم کہ زکات کا مار جو آپ لا کر <تص> پکڑے جائیں گے کوشش یہ ہو کہ جیسے ہی سال ختم ہو آپ اس کو پہنچا دیں مسکینوں تک زکاتوں تک جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے در ذکر کیا نمبر دو زکات کا مال اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ اس کے آٹھ قسم کے لوگوں تک پہنچنا کوئی نہیں سر توبہ ساٹھ میں اللہ نے ذکر کر دیا کہ زکات ادا کرنے والے ان کو پتا ہی نہیں کہ آٹھ قسم کے لوگ کون ہیں اپنی مرضی سے کچھ سوچائیے کوئی شادی کی نئی ماں کوئی جو ہے کسی مچنے میں آپ طلب کیا کہ بھائی میں مجھے ضرورت ہے دن جس کو آپ دے رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ویریفائی کریں آپ تاہر کریں کہ واقعی بندہ کیا فقیر ہے فقیر کیا ڈگری میں آتا ہے یا مسکین ہے کہ مسکین کی ڈگری میں آتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اور چھ جن ذکر کیا انہیں داخلے نہیں. داخلے ٹھیک ہے نہیں داخل داخلے تو زکاة نہیں. ان زکاتی نہیں ہوگی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ عام سب خان زکات اگر ان لوگوں کو زکات دے رہے ہیں جو مستحق نہیں ہے اور زکات کے دیئے سے آپ دے رہے ہیں تو زکات شریعت نظر میں آپ کے مکمل نہیں ہوگی آپ کو پھر سے دینا ہوگا تاکہ مستحق تک پہنچے اور نمبر تین کن چیزوں میں زکات بہت سا مسکا بھی صرف کیا سمجھتے ہیں سونا چاندی میں زکات بس یہ چیز ہم جبکہ زکات چار چیزوں میں فرض ہے چار چیزوں میں فرض ہے یہ سونا چاندی اسی چوک میں کرنسی نہیں نمبر دو مانے تجارت نمبر تین چوپائے مویشی جانور ان میں بھی زکات اور نمبر چار زمین کی پیداوار ان چار چیزوں میں زکات پانچویں چیز میں زکات نہیں یہ چاروی چیز اب ان چار چیزوں کے اندر بھی مقدار ہے کتنا نصاب ہے اور اس کا ڈیوریشن کیا ہے منہ میں تو سال ہے لیکن ردے میں نہیں ردے میں کی جب, جب پسند کی جائے گی آپ کو دکھانا ہے اس کے علاوہ چوپائے ہو مار تجارت ہو یا کہ سونا چاندی ہو کرنسی ہو اس کے اندر سال ہو جاتا ہے لیکن سال کو برہر اس کی معرفت ضروری روزے سے مثال رکھے عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہو تو زبان سے نیت باندھنی یہ باندھے بغیر روزہ جائیں آپ کے ہاتھ کو نہیں آتا کھل جاتا اب باندھ کے رکھنا کیسے اب نیت زبان سے اور نیت نیت میں بھی کیا کہتے ہیں کہتے के کہ میں کل کل کل کی نیت رکھتا ہوں تو روزے کی نیت लिए چاہیے رات سے رات کی نیت ہونی چاہیے مدر سے نیت ہو جائے لیکن دل ہی ہو دل سے ہو نہ زبان سے کی نیت نہ نماز کے لیے ہے نہ روزے کے لیے نمبر دو روزے کی حالت میں روزے کو بچانا اس کے لیے بہت ہی کم لوگ کوشش کرتے ہیں روزے کی حالت میں جس طرح ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا یہ فیمی سے ملنا جس سے رکنا باقی چیزیں سب اپنی جگہ اوپن ٹائم پاس ہو رہا ہے کے کس نےٹ کے سائٹس پہ کیا سے بیکار کاموں کے اندر سمجھنے کا کوئی مسئلہ نہیں جبکہ ہمارے آخلا کا ہمارے ہاتھ پیر کا بھی ہمارے کام وان کا بھی ہماری زبان کا بھی رسول اللہ چار فرمائیں کہ جو جھوٹ کو نہ چھوڑے جھوٹے کام کو نہ چھوڑے وہ اللہ تعالی کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا یہ آگے قبول نہیں تو لہٰذا روزے کو رکھیں اور روزے کو جو ہے ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی تم شوگر کے ٹریسز ہیں تمہارے ساتھ پر. ابھی ٹریسز پہ جو ہے اپنے آپ کو مل گیا روزے سے اب روزہ یعنی ایسی حالت ہو اس میں باقیتاً جو ہے آپ کے لیے روزہ ضرور ہو نقصان دے ہو جائے ایک سے زیادہ ڈاکٹر جو ہے آپ کو کہہ دیں کہ بھائی آپ آپ روزہ نہ رکھیں ورنہ آپ کی صحت اور بگڑے گی تو پھر وہاں پھر زیادہ ہوگی آپ پہ چلو فیصلہ کر لیں گے شکر آ گئی بیٹی آ گئی میں روزہ نہ رکھوں کہ کسی بھی طرح جائز نہیں جب تک کہ آپ اس حالت میں نہ پہنچائیں تو روزہ آپ کے لیے نقصان دہ اس طرح نمبر یہ سیاح کے جو احکام ہیں ان احکام کے بارے میں مالک بہت کم ہے لوگوں کے درمیان میں تو رکھنے سے پہلے ان احکام کو بھی جاننا بہت ضروری ہے پانچویں پانچواں جو پانچویں جو عبادت ہے ہماری جو رکن ہے وہ ہے حج ہے اور اسے ساتھ بھی ہے تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں لیکن ان میں سے یہ ہے کہ حج کی فضیت کے باوجود بھی لوگ جو ہے سستی برتنے ہیں ادائیگی میں اور یہ سستی ان کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی خطرہ ہے آخرت کے اعتبار سے بھی خطرہ ہے اس لیے کہ حج کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہر سال اپنے آگے والے سال سے یہ بہتر ہی ہے اور آگے آنے والا سال وہ اپنے پچھلے سال سے حج کی جو حج کے جو پابندیاں ہیں یا کہ حج کا جو, جو حج کی جو قیمت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے لہٰذا اس معاملے میں کسی بھی طرح کا سست کی جائز نہیں ہے یہاں تک حکمر حضرات اور حکمر اور حکمت نے اپنے اولاد کو اپنے گورنروں کو لنک بھیجا کہ جس پر بھی حج فرض ہو گیا اور اس نے حج کو ادا نہیں کیا حج کی ادائیگی کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے اس کو جیت دیا رکھا تو مسلمان نے آپ نے فرمایا کہ جو فرض ہو جائے اور وہ بے نہ کرے مسلمان اس پر تجیاب حج کی فرضیت پہلی فصل میں ادا ہو جائے اور نمبر دو احرام اب جب مانتے ہیں تو بہت سارے لوگ دیکھیں گے کہ آپ اپن مثال کا یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ نماز ادا نہ کریں آپ کا احرام شروع ہو یہ دو رقاب اس کو گویا واجب سمجھتے ہیں بلکہ احرام کے وقت واجب بھی کہتے ہیں احرام کے واجب نماز کیونکہ واجب نہیں رسول اللہ نے نماز ادا کروائی کم جب آپ احرام پہن لیے تو نماز کا وقت ہو چکا ہے ظہور کا وقت ہو چکا آپ نے زہر کی نماز ادا کی اسی کا صحیح ہے احرام کے لحاظ آپ نے زہر کا لدا کیے ہوں اس سے کوئی سب اسی وجہ سے اگر آپ نماز پڑھ لیں تو مستحک اگر نہ پڑھیں تو آپ کا احرام کا تعلق آپ کی نیت سے ہے نہ کہ نماز سے. آپ نماز نہ بھی پڑھیں آپ کے گاڑی میں اپنے بیٹھے بہت ساری عورتیں جب احرام کی حالت میں آ جاتی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چہرہ چہرہ بدلے نہیں کرنا چہرہ چھپانا نہیں اپنے چہرے کو کھلا رکھتے یہ سمجھتی ہے کہ جو وہ حالت احرام میں ضروری یہ ان کی سمجھ کا یہاں پر فالٹ ہے جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ چہرے کو چھپانے سے نہیں ہے حالت احرام جو چیز منع کی گئی حالت احرام میں نکاب لگانے سے نکھاب چہرے پر باندھنے کی جو شکل ہے اس شکل سے منع کیا گیا ہے لیکن اگر غیر محمد سامنے ہیں تو چہرہ چھپانا لازم ہے اس سے اپنی کھونگ سے اڑنی سے چادر سے کسی آڑ سے چتری سے کوئی بھی چیز لیکن چہرہ چھپایا نقاب سے منع کیا ہے اسی طرح بہت سارے ہوتے ہیں جو نماز نماز کے اس کے بعد کی حالت میں اس کے بعد نقاب لگا کی یا ہاتھوں میں دستانے پہن کی اجازت نہیں ہے ممدن ہے اس طرح تو ان پر فضیا ناظم کھانا کھانا اور اسی طرح کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو حالت احرام میں خاص لباس پہنتی ہیں سبز رنگ کا سفید رنگ کا کیا سمجھتے ہیں یہ خاص احرام ہے وہ کے لیے عورتوں کے خاص احرام ہے رسول اللہ صاحب نے آپ نے حکم دیا تاریخی جو مقامات ہیں خاص طور پر مکھی میں یا مدینے میں جیسے غار سور ہے غالحیرا ہے یا مدینے کے اندر جو ہے صبح مساجد ہے فبرطین ہے تو ایسے مقامات پر ہیں جہاں پر نماز مشروع نہیں وہاں لوگ جا کے نماز پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے اب لوگ وہاں جا کے نماز آ جاتے یہ بھی ضرورت تاریخی مقام کے اعتبار سے آپ جان کے کہ کوئی حیرت نہیں لیکن اس کو تبکر کا مقام سمجھ کر اس کو ہاتھ لگانا یا اس کے چوہا چاٹھی کرنا یا کہ وہ نمازیں پڑھنا ارے نمازیں نلوازے پڑھنا لال ہرا کے نمازیں نلوازے پڑھنے اب یہ سب چیزیں جو وہ ہیں جو انسان کو لے کر جاتی ہیں اور عمرے کے بعد یا حج کے بعد یہ سمجھنا کہ جب تک ہم وزیرے کی تجارت نہ کریں ہمارا عمرہ مکمل نہیں ہے کہ ہمارا حج مکمل نہیں یہ چیز کی احتجاج پہ غلط ہے خاص طور جو انڈیا پاکستان سے آتے ہیں وہ اس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں اور نمبر سات حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں لیکن احکام کو کوئی پتا نہیں کتنی بتاؤ آپ نے عمرہ کیا ہے بتایا کہ ان کتنے عمر کتنے واجبات کتنی سنتیں بہت ہی کم لوگوں کو تب کر رہے ہیں روٹی رہے جا رہے ہیں بیٹھ کے بی چلے گے, ہیں, محصف, محصف ہو گئے آرام مان لیے کیا سب چیزیں کی مالکت بہت ہی ضروری ہے اور نمبر آٹھ حجر اسود پر مزاحمت یہ سمجھتے کے بعض حجر اسود جب تک ہم نہ چومیں تب تک وہاں چم تک وہ حج کا وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے برائے کا سوا بھی ختم ہو جائے آپ کے حج کا سواب بھی ختم ہو جائے کیونکہ ہے اور رسول اللہ صاحب صاحب جب آپ حج کے تشریف لائے اس بات کا بڑا امکان تھا کہ آپ کے لیے جگہ خالی کر دی جائے آپ لوگوں سے کہتے مجھے حضر کو چوننا مجھے بھٹا دو. کرسے. نہیں. رسول آپ کیا کیا؟ نے اپنی چھڑی کو حضر اسود تک پہنچایا استرام کیا چھڑی کو جو ہے ہاتھی چھڑی سے آپ نے استرام کیا چھڑی سے آپ نے جو ہے حضر اسود کو مس کیا اور پھر آپ نے اس کو اللہ کیوں؟ لوگوں کی تکلیف اور ہم ہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ہاتھ نہ لگا دیں کوئی ہم کامیاب نہیں ہمارا گنا معاف نہیں جبکہ وہ چیزیں ہیں جو مستحکم ہیں اور اس مستحکم کو ادا کرنے کے لیے آپ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں مسلمان کو تکلیف دینا ایک حرام نمبر نو <coughs> بہت سارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں جنڈا جدے بھی جا پھر وہاں سے فون کرتے کتنے خاص حرام میں جندے سے حرام بات کہاں سے چلے یہاں سے چلا کمرے کے لیے اچھی نہیں جی. تھی لیکن میں تھوڑا کام بھی تھا آفس کا بھی کام تھا کسی ملنا پھر رشت دار اور ایک, ایک نیا تین نیا تین اگر گئے میخات میں تو آپ چرو پہ فرمایا تو پھر اللہ علیہ وسلم کا واضح فتوان آپ نے فرمایا جب آپ نے میخ کی تعلیم فرمائی تو آپ نے رشا فرمایا کہ یہ ملقات کو باندھنا ہے باندنا ہے رہنے والے ہیں یا اس سے باہر سے آنے والے ہیں لیکن دونوں جو حج یا عمرے کا ارادہ یہ ہوئے جن کا جن نیت پہلے سے ہے وہ حج کریں گے گزر رہے ہیں تو میخان سے رام بان جب آپ کی है ہے جو رشتہ ان کے پاس پوچھنا ہے سب ہے لیکن کپڑے کی نیت ہے پہلے سے کمڑے کی نیت اگر ہے تو پھر آپ کا کہنا میخا سے ہوگا اب اللہ سے بھی وہاں پر گئے دوڑا اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ کے دل کے اندر کیا ہے اللہ کو معلوم اس کے باوجود بھی آپ ذکری طے کرنا چاہتے ہیں اور جو عبادت والی ہو تو لہذا جدہ جمع کے اندر ہے جس کا ارادہ پہلے سے ہو جتنا پہنچنے سے پہلے نکاح سے پہلے تو اس کو عمرہ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے راضی ہے کہ وہ نقاص سے ہی حیران باندھیں اور نمبر دس یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو کافی مسئلہ ہے اس معاملے میں اور اس سے میں اپنے بات کو استقبال کرتا ہوں کیونکہ اس کے بعد جو معاملات ویو والا مسئلہ تجارت اور دینے والے دن مسائل ہیں ان وہ بات میں رکھیں گے آخری بات جو اس معاملے میں ہے وہ یہ کہ بہت ساری عورتیں ایرام باندھتی ہیں پہلے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ممکن ہے نیان میں آنے تو بعض شکر بات کی غیر مناسب چیز ہے اس سے جو ہے جس کا جو نظام ہے وہ نظام جو روکین ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں مشاکل اور جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں لیکن جس کو اندازہ ہو جس عورت کو کہ وہ اپنے میں آ ہیں. یا کوئی بیمار ممکن ہے وہ شرک لگا یہ رام باندھتے وقت شرک لگا کہ جب وہ کہیں ڈبے کا ڈبے کا حجن جو بھی امرا ہو یا حج ہو اے رام باد شک لگائے اللہ محلی اے اللہ میرے حلال کی جگہ وہی ہوگی جہاں تو مجھے وہ لے گا جہاں میں آگے نہ بڑھ پاؤں جہاں میں بیمار ہو جاؤں یا جہاں میں اپنے ایام میں آ جاؤں جو خواتین ہیں اب اگر یہ شکل لگا لیں اور آگے ان پر مکمل نہ کر پائیں تو آپ کے دوران کے دوران ایم میں آ گئی जैके, जैके कोई बीमार है, शब्द बीमारी बढ़ गई वो नहीं कर सका तो वो जहां है वापस हो जाए शरीर क्या अगर शब्द नहीं।, नहीं लगाते हैं और पूरा मुकमल नहीं लग पाते तो उस सूरज में फिर आदाजी मानेगा तो लिहाजा ऐसे हालात में शर्त लगाना یہ سنت ہے جگ اللہ تعریف نہیں اور اس چیز کا بھی بہت علم بھرسہ تو یہ تو باتیں ہوئی عبادات سے متعلق تو آ, ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں کیونکہ آگے جو ہے معاملات کا آ, مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ لین دین اور معاملات کے اندر ہمارے معاشرے میں چون سی چیزیں پھیری ہوئی ہیں جو شہریت کی مخالفت میں ہیں ان ہم ان کا ذکر کریں گے اگلے دس میں انشاءاللہ جو ہم نے جمع ہوں گے ان شاء اللہ دو فروری ستائیس میں یہاں پہ جمع ہوں کہ جو کچھ ہم نے سنا کرنے کی عطا فرمائے ہماری ہمارے اعبال کی اور ہمارے عقائد کے لاحصہ فرمائے اور صرف ہماری نہیں ہمارے بیوی بچوں کی ہمارے رشتے داروں کی ہمارا کی اور مسلمانوں کے اسلام فرمائے اور اس طرح ہمیں فضر غلط نے ہمیں یہاں جمع فرمایا اسے فطر الداز سے اللہ جمع فرمائے ایک تو اعلان ہے وہ یہ کہ مطلب سلطانہ کی طرف سے پھر سے کل